تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ مالدار ممالک کے لوگ اتنے غریب کیوں ہیں فقی فتف کہا گا انتق شعوب شعب اغنا بقاتن فل ارتھ افقر شعوب شعبل دنیا کی سب سے مالدار زمین کے رہنے والے لوگ دنیا کے سب سے غریب لوگ کیوں بن گئے یہ کیسے ہوا ہے تو یہ بہت اہم سوال ہے اس لیے ہم ساتھیوں کو ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صوفی نہیں بننا چاہیے ہمیں دنیا کی سیاست سے باخبر رہنا چاہیے کہ ہم اتنے مالدار ہونے کے باوجود کیوں لوگوں کے محتاج ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے استاب مساط سوری حفیظہ اللہ ہمیں افسانوی انداز کی چوری کی داستان سنائیں گے کہ یہ جو تاریخی لوٹ مار ہو رہی ہے پوری دنیا میں مسلمان ملکوں کے ذخائر اور دولت سے جو لوٹ مار ہو رہی ہے یہ ایک افسانوی تاریخ ہے یقین نہ آنے کے حد تک ہے اور یہ جو بڑے بڑے چور ہیں یہ کون لوگ ہیں امریکہ ہے نیٹو کے یورپی ممالک ہیں اور روس ہے یہ بڑے بڑے صلیبی ممالک جو کہ ہمارے ملکوں کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں آج اور ہمارے اکثر ممالک کو یہ قبضے میں لے چکے ہیں یہ صلیبی لوگ ہیں یہ عیسائی لوگ ہیں جو کہ ہمارے ممالک سے ہمارے ذخائر کو ہماری مال و دولت کو چھین کر اور چوری کر کے لے جا رہے ہیں یہ لوگ ہم سے پٹرول اور قیمتی ذخائر کو لے کر جاتے ہیں اور پھر اپنی جنگوں کو بھڑکاتے ہیں اور ان کی جنگوں میں ہمارے بچے مرتے ہیں ہماری بچیاں بے عزت ہوتی ہیں گویا کہ یہ ہمارے ہی مال و دولت کے ذریعے ہمارے مسلمانوں کے بیت المال کے ذریعے ہمارے بچوں کو قتل کر رہے ہیں سادی سی بات یہ ہے کہ وہ لوگ ہمارا پیسہ لیتے ہیں اور ہمیں ذبح کرتے ہیں ہمارے پیسے کے ذریعے ہمیں ذبح کرتے ہیں بات سمجھ میں ہے سادہ سی بات ہے یہ کہ وہ پیٹرول ہم سے لیتے ہیں اور اس پیٹرول کو اپنے جہازوں میں ڈالتے ہیں وہ جہاز ہم پر بمباری کرتے ہیں اپنے بحری بیڑوں میں ڈالتے ہیں اپنے ٹینکوں میں ڈالتے ہیں اور پھر یہ سب ہمارے بچوں کو ہماری عورتوں کو ہماری بہنوں کو ہمارے بھائیوں کو قتل کرتے ہیں اور فائدہ ان کو ہوتا ہے فائدہ کفار کو یہود و نصارہ کو ہوتا ہے کہ وہ اقتصادی اعتبار سے بھی فائدے میں ہیں اور جنگی اعتبار سے بھی فائدے میں ہے اس لیے کہ جنگ کے اخراجات وہ خود نہیں ادا کر رہے بلکہ ہمارے بیت المال سے ان کے جنگ کے اخراجات جو ہمیں قتل کرنے کے لیے ہے وہ ادا کیے جا رہے ہیں اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو چوری کا افسانہ ہے تاریخی کہانی ہے اس کی تفصیل کیا ہے تو اس کی تفصیل سے پہلے میں آپ کو خلاصہ بتاؤں گا میرے دوستو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تیل کی چوری کا سلسلہ اس کے کنو سے شروع ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو نکال کر چھپا کر چوری کرتا ہے نہیں کنویں کے سامنے ہی سے چوری کا کام شروع ہو جاتا ہے کیوں اس لیے کہ پٹرول نکالنے کا جو کام ہے یہ غیر مسلم اور مغربی ممالک کے ہاتھوں میں ہے کنویں سے پٹرول کو نکالنا اور اس کی مارکیٹنگ کرنا یہ سب ان کے ہاتھوں میں ہے اور پھر جو بل وغیرہ ہیں چیک وغیرہ ہیں یہ ان کے بینکوں میں ہوتے ہیں اس طرح چوری کے یہ مراحل جو ہیں شروع سے آخر تک انہی کے ہاتھوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں کفار کے ہاتھوں میں اور مغربی ممالک کے ہاتھوں میں یہ چوری کے مراحل پورے ہوتے ہیں یہ چار مرحلوں سے گزرتے ہیں کتنے مرحلے ہیں چار مرحلوں سے گزرتے ہیں سب سے پہلے نکالتے وقت چوری ہوتی ہے کیسے ایک ملین بیرل نکالے گئے ہیں اور وہ آٹھ لاکھ لکھ دیتے ہیں مثال کے طور پر دس لاکھ بیرل نکالے گئے ہیں ایک ملین اور وہ اس کو آٹھ لاکھ لکھ دیتے ہیں دو لاکھ بیرل کی چوری تو نکالتے وقت ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ چوری تو انجینئروں نے کی ہے جن کی اکثریت فار یا انہی کی طرح برائے نام مسلمان لوگ ہوتے ہیں دوسرے نمبر پر ٹھیک داروں کی خیانت ہوتی ہے یہ ٹھیک دار ان ممالک سے رشوت لیتے ہیں اور تعداد کو کم ذکر کرتے ہیں یعنی دوسرے نمبر پر جو خیانت اور چوری ہو رہی ہے یہ خود ان ممالک کے افسروں کی طرف سے ہے یہ مسلمان ممالک کے افسروں کی طرف سے ہوتی ہے تیسرے نمبر پر جو چوری ہے وہ اس پیٹرول کی قیمت کے مسئلے پر ہے مارکیٹنگ مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت کم لگائی جاتی ہے اور چوتھے نمبر پر جو چوری ہے وہ پیسوں کی وصولی میں ہے پیٹرول یہ لوگ یہاں سے لے کر چلے جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو ڈالر کے حساب سے ادائیگی کرتے ہیں نہیں وہ ان کے بڑے بڑے بینکوں میں اکاؤنٹ میں جمع ہوتے ہیں افسانوی انداز کے زیرو مسلسل بڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن جب آپ ان پیسوں کو لینا چاہیں گے تو آپ کو پیسے نہیں ملیں گے کبھی بھی یہ پیسے مکمل یک مشت ادا نہیں کیے جاتے لیکن آپ اس کی قیمت کو دیکھیں گے تو زیرو کے اوپر زیرو زیرو زیرو اتنے زیادہ زیرو ہوں گے کہ آپ اس کو پڑھ نہیں پائیں گے آپ کو حساب کرنا پڑے گا اکائی دہائی سینکڑا ہزار ارب خرب اس طرح آپ کو حساب کرنا پڑے گا ٹریلین کی ٹریلین اتنے زیادہ پیسے ہیں لیکن آپ ان پیسوں کو نکال نہیں سکتے تھوڑا تھوڑا آپ کو رلا رلا کر دیا جائے گا یہ ہے خلاصہ چوری کا تو کتنے مرحلے ہو گئے چار, چار مرحلے چوری کا پہلا مرحلہ تیل نکالتے وقت انجینئروں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے انجینئر چوری چوری کا دوسرا مرحلہ افسران کی کرپشن اور خیانت کی شکل میں ہوتی ہے کہ وہ پٹرول خریدنے والے ممالک کے ساتھ مل کر ان سے رشوتیں لیتے ہیں اور تعداد کم بتاتے ہیں اور تیسرا مرحلہ مارکیٹنگ میں ہے اور چوتھا مرحلہ جو ہے پیسوں کی وصولی میں ہے یہ چوری کے مراحل جو ہوتے ہیں ان کی تفصیل تھوڑی سی ہم بتائیں گے اس ہمارا یہ درس جتنا مختصر ہو اچھا ہے سب سے پہلے تو جب تیل کے کنو سے تیل نکالنے کا مسئلہ ہوتا ہے اس وقت یہ مغربی ممالک مسلمان ملکوں کے اپنے ایجنٹ مرتد حکمرانوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں ایگریمنٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ سب چور سب ڈاکوئے ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اس وقت یہ معاہدے کے دوران چالیس سے ساٹھ فیصد کھا جاتے ہیں سب سے پہلے جو ہے معاہدے کے اندر چوری ہوتی ہے تیل نکالنے کے لیے جو معاہدہ ہوتا ہے اس کے اندر چوری ہوتی ہے چالیس سے ساٹھ فیصد یہ سب سے پہلا چوری کا مرحلہ ہے دوسرے نمبر پر جو چوری ہوتی ہے وہ انجینئروں کے ذریعے ہوتی ہے پہلے تو حکمران چوری کرتے ہیں پھر تیل کے کنویں کے پاس کھڑے ہوئے انجنیئر اور افسر حضرات جو ہیں یہ چوری کرتے ہیں وہ کیسے چوری کرتے ہیں مقدار کم بتاتے ہیں دس لاکھ بیرل نکالے گئے تو وہ آٹھ لاکھ بتاتے ہیں رشوت لیتے ہیں چوری کا تیسرا مرحلہ جو ہے وہ قیمت کم لگانے میں ہے اور مارکیٹنگ میں ہے بازار میں پیٹرول کو بہت سستے داموں میں فروخت کیا جاتا ہے اور اگر ہم آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے تو آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے کہ کس طرح بازار میں پیٹرول کی قیمت کو کم لگایا جاتا ہے حالانکہ پیٹرول نہ ہو تو پوری دنیا رک جائے گی لیکن کس طرح اس کی قیمت کو کم کیا جاتا ہے آپ ذرا ملاحظہ کریں پیٹرول کے ایک بیرل کی حقیقی قیمت اس بیرل کے ذریعے بنا جانے والی چیزوں کے حساب سے اگر لگایا جائے پیٹرول کے ذریعے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں خام مواد کے ذریعے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں پٹرول کے ذریعے پٹرول نہیں ہے تو مشینیں نہیں چلتی نا تو اگر آپ پٹرول کے ذریعے بنائی جانے والی پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں ان کو آپ حساب کریں تو ایک بیرل کی قیمت کتنی ہونی چاہیے دو سو ساٹھ ڈالر بات سمجھ میں ہے اور یہ خود مغربی ممالک کے اقتصادی تحقیقاتی اداروں کی لگائی ہوئی قیمت ہے دو سو ڈالر فی بیرل لیکن دنیا میں کبھی بھی پیٹرول کی تجارت کی تاریخ میں پینتالیس ڈالر سے زیادہ قیمت نہیں لگائی گئی ہے دو سو پینسٹ ڈالر سے کتنا کم کیا ہے نیکو؟ کم از کم پینسٹھ ڈالر ہی دے رہتے تو بڑی بات تھی کہ دو سو تم کھاؤ پینتالیس ڈالر فی بیرل پٹرول کی تجارت کی تاریخ میں آج تک پینتالیس ڈالر سے قیمت آگے نہیں گئی ہے اور بعض وقتوں کہتے ہیں کہ بیس ڈالر میں بھی فروخت ہوتا ہے اور بعض وقت اتنا نیچے جاتا ہے کہ دس ڈالر میں بھی فروخت ہوتا ہے دو سو پینسٹھ ڈالر میں جو فی بیرل فروخت ہونا چاہیے وہ کبھی کبھار دس ڈالر میں بھی فروخت ہوتا ہے اور یہ کیوں اس طرح ہے اس لیے کہ عالمی فنڈ کے جو ذمہ دار ہیں وہ کون لوگ ہیں وہ یہود ہیں وہ نسرانی ہیں اور وہ جب چاہتے ہیں قیمت کو بڑھاتے ہیں جب چاہتے ہیں قیمت کو گھٹا دیتے ہیں ہومن یہود من ومن کبار اسماعلی الصلیبیین اور یہ کام کرنے والے یہود ہیں اور کیپٹلزم کے جو بڑے بڑے ٹھیک دار ہیں یہودی اور سلیبی یہ لوگ ہیں یعنی ہمارے ملکوں کو قبضہ کرنے والے لوگ ہیں وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ملکوں پر قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے ہمارے پیٹرول پر بھی اس طرح قبضہ کیا ہوا ہے اس سے زیادہ خطرناک بات اور انسان کو پریشان کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو ایجنٹ ممالک ہیں اور ایجنٹ ممالک کے جو حکومتیں ہیں ان میں ان حکمرانوں کے ڈاکو بیٹے بھی موجود ہیں شہزادے سمجھ رہے ہیں ان بادشاہوں کے بیٹے موجود ہیں ان حکمرانوں کے رشتدار دار موجود ہیں اور ان کے بڑے بڑے چمچے موجود ہیں چمچے جانتے ہیں آپ ان کے بڑے بڑے خادم موجود ہیں وہ لوگ کبھی کبھی ایک اور طریقہ بھی کرتے ہیں اسمگلنگ کا وہ کیا ہے پیٹرول کے ٹینکروں کو یہ سمندروں کے بالکل درمیان میں لے کر چلے جاتے ہیں کہ وہاں سے ٹینکر نہ اس طرف آ سکتا ہے نہ وہاں جا سکتا ہے اور وہاں پر عالمی قانون نہیں ہے تو وہاں یہ پیٹرول کی اسمگلنگ کرتے ہیں کیسے فی بیل تین ڈالر میں فروخت کرتے ہیں فی بیل تین, تین ڈالر میں فروخت کرتے ہیں بلیک مارکیٹنگ مثال کے طور پر اگر پانچ لاکھ بیرل کا ایک ٹینکر ہے تو انہیں پندرہ لاکھ ڈالر مل جاتے ہیں تین ڈالر میں ایک بیرل فروخت کرتے ہیں جس کی اصل قیمت دو سو پینسٹھ ڈالر ہے اسے یہ مفسدین اور فاسق اور فاجر شہزادے اور حکمرانوں کے رشتہ دار تین ڈالر میں فروخت کرتے ہیں اور اس طرح وہ اپنے زنا فسق و فجور اور رنگ رلیاں منانے کے لیے کئی ہفتوں کا خرچہ حاصل کر لیتے ہیں ہاں مثال واحد من عالمن یہ پٹرول کی دنیا کی ایک مثال ہے وہ کس آلیہ کا فتح سروت و اس کے علاوہ جو دوسرے مادنیات ہیں ذخائر ہیں روئی ہے کوئلہ ہے لوہا ہے سونا ہے وغیرہ وغیرہ ان کو اور ان کے چوری کے طریقوں کو آپ اس پر قیاس کریں اور اندازہ لگائیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس طرح مسلمانوں کی دولت چوری ہو رہی ہے